السلام على سيد المرسلين وخاتم الانبياء بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي حديث أبي محذوره رضي الله تعالى عنه ان رسول پہلا اللہ اللہ مسلک جن کے مطابق کلمات اذان دس دوسرا مسئلہ جن کے مطابق علمات اذان گیارہ یعنی اذان کا نصب جو جو اذان میں ہیں ان کا نصب پہلے والے حضرات کی کے مگر جو آخری مرتبہ جو تکبیر ہے حیات الطلاح کے بعد وہ دو مرتبہ ہی رہے کی اذان کی طرح اور آخری کلمہ کلمہ تقیر بھی البتہ پہلے والے مسئلے کے مطابق ادفام مدسل ایک مرتبہ آئے گا دوسرے مسئلہ کے مطابق یعنی امام شاقیر امام احمد بن الحمد الرحم اللہ وغیرہ حضرات کے نزیقت قامت بھی دو مرتبہ آئے گا تو یہ کتنی مرتبہ بنتا ہے گیارہ مرتبہ ٹھیک ہے کہ نہیں یہ تکبیر جو ہے نا یہ میں نے پہلے آپ کو نہیں بتایا یہ جو حیال فلاح کے بعد جو تکبیر ہے وہ یہ سارے حضرات دو مرتبہ مانتے ہیں کہ دو مرتبہ ہی ہے حیال فلاح کے بعد اذان میں بھی اور اقامت میں بھی جس طرح وہ کلماتذان کیسے بن جاتے ہیں دس وہ کس طرح کلمات اذان دو مرتبہ پہلے تک دو تکبیریں پھر ایک ایک مرتبہ شہادتیں چار پھر ایک مرتبہ حیال صلاح اور ایک مرتبہ حیاء الفلا چھ اور پھر دو مرتبہ تکبیریں اللہ اکبر اللہ اکبر آٹھ قامت صدمۃسلح ایک مرتبہ نو اور قامت الصلاح ایک مرتبہ پھر دو مرتبہ تقبیریں نو اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ دس آئی بار سمجھ صدقامت صلاح کے بعد تقویریں اذان میں حیہ کے بعد لیکن امام شافی رحمہ اللہ وغیرہ کے نزدیک المات اقامت گیارہ بنیں گے دس یہی البتہ دو مرتبہ جبکہ تیسرا مسلح احناب کا مبارکی آزاد کرنے کے کلمات اذان کتنے ہیں سب بتائیں تے اقامت کتنے ہیں اذان پندرہ اور اقامت کیا ہے سترہ ٹھیک ہے اچھا جی کہ ہمارے اندر جیسی ہے ویسی اقامت ہوگی البتہ مزید دو کا اضافہ ہو جائے گا صدفامت صلاح کا تو کیا بن جائیں گے سترہ بن جائیں گے اس پر دو دلیلیں آپ سن چکے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں پہلی دلیل بھی آپ کے سامنے آ چکی دوسری دلیل بھی تو یہاں سے تیسری دلیل کا بیان ہے باقی چھ دلیلیں ہیں کل احناب کی اس پر اور اس کے ذمن میں کہیں کہیں پہلے والوں کی ساتھ ساتھ رب اللہ اللہ بیانسی یہ ہے ابو رضی اللہ تعالی کی اس کے اندر دو روایتیں دکھنے. ایک میں وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھلایا اقامت دو دو مرد ایک روایت میں وہ یہ کہتے ہیں اور پھر آگے پوری اقامت کا تذکرہ ہے اور دوسری روایت میں وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت سکھلائی سترہ کلمات کتنے کلمات؟ سترہ کلمات یہ وہ روایتیں پھر ان کو مختلف سندوں کے ساتھ بیان کیا ہے تو پھر آخر میں جا کر اباوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو احادیث ہیں اگر درست تسلیم کر لیا جائے تو پھر ضروری یہ ہے کہ جتنے کلمات اذان کے ہیں اسی طریقے سے کیا ہیں اقامت کے بھی الفاظ ہیں اور محمد رضی اللہ تعالیٰ کی روایات کا یہی معلوم ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جو حکم دیا گیا تھا اس میں چونکہ اختلاف پایا گیا بعد نے کہا تو ان کو حکم ملا کہ بھائی اذان میں جب کہیں اور اقامت میں صاف کریں تو مختلف روایتیں پائی گئی لیکن حضرت بلاس رضی اللہ تعالی عنہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس چیز پر قائم رہے تواتر کے ساتھ اور وہ تواتر کے ثابت ہے اور وہ کیا تھا کہ اذان بھی مت نہ اور اقامت بھی مت نہ متنا جس سے کہ دوسری دلی میں بھی آپ کے سامنے یہ والی بات آ چکی ہے اور یہ تبادل سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی حضرت بلال علی اللہ صنع کا جو عمل تھا وہ یہی تھا کہ اذان کے کامت بھی کیا ہے متنا مت ہے تو وہاں پر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ لہٰذا اب معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پہلی روایات ہیں وہ مجمل ہیں اور یہ کیا ہے مفصل ہے تو مبََ روایت کیا ہوتی ہے زیادہ راضی ہے ریاضی کو اختیار کیا جائے گا تو اب جب حضرت بلال علی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کامت کو بھی دو دو مرتبہ کہہ رہے ہیں اب کیا پتہ چل پتہ ہے کہ ان کو ایسے ہی حکم دیا گیا ہوگا اور پھر اب مذورا کی روایت سے پتہ چل رہا ہے کہ اقامت کیا ہے دو دو مرتبہ ہے تو معلوم یہ ہوگا کہ اذان بھی اور اقامت بھی کیا ہے دو دو مرتبہ ہی ہیں جیسے اذان ویسی کی ویسی اقامت بھی ہے البتہ اس میں دو الفاظ کا مزید اضافہ بھی ہے تو تیسری دلیل یہی ہے وہ مذہورہ کی روایات ہیں देखिए जरा 50 देर को फिर उसके बाद चौथी और पांचवी की तरफ चलेंगे और छठी की तरफ ओके हदीस यह मुहसुरात न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलमाहुल इकामात मत्ना मत्ना हदीस देखिए अभी ही قال حدثنا علی بن عبदन वलीह ने शैवदा قال حدثنا روह बिन उबादह قال حدثنا ابن जुरैद قال احرنی عثمان عثمان بن عن ابی، عن عبد ابن قالت ابا عبد قال قال قال قال یہ دونوں روایت کرتے ہیں وہ محدور سے کہ کہ فرما رہے تھے علامیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سکھلایا رسول اللہ رسول جی نہیں اس میں کیا ہے متنا متنا ہے تو گویا ابتدائی جو تقبیر ہے اس کو بھی اس میں کیا کیا ہے دو مرتبہ ذکر کیا ہے چار مرتبہ نہیں ہے اس روایت میں لیکن کم از کم یہ ثابت ہو گیا کہ جو پہلے آزاد کا مستدر تھا کے حالے سے کہ وہ ایک مرتبہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ ابن محیرس کو بتایا ان رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم عشارت کتنے کلمات؟ سترہ کلمات مثل حدیث جی اب اس روایت میں دیکھیے چار مرتبہ تکبیر آ رہی ہے آواز والی کلمات اذان کتنے ہوئے سطح وبه قال حدثنا علي بن ماور قال حدثنا مسلم قال حدثنا حمام ح قال حدثنا محمد بن خزيمه قال قال حدثنا حمام عن عامر بن الأحوري عن مكهولن ابي ابي علي بن محير الله عنه عن الله الله عليه وسلم, وسلم قال حدثنا ابن ابي قال حدثنا ابو الوليد و ابو عمر قال لي يقال حدثنا حمام الحبيبي حا... قال حدثنا محمد بن حليمه قال حدثنا حمام قال, قال حدثنا عامر بن قال حدثنا مطلق أنبنا المحير بن حدثه أنه سمع باب محرز رضي الله تعالى عنه يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم اقامه 17 اب یہ روایات جب آ رہی مختلف صنعتوں کے ساتھ صلی اللہ عمر ہے معانی کو درست رکھنے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو ان کو حکم دیا گیا حضرت بلال کو کیا حکم دیا گیا ہے اس کے حوالے سے روایات کیا ہیں مختلف ہیں لیکن پھر حضرت قائم رہے پھر حضرت بلال, خائم رہے، ہوا, بلال، ہوا حضرت قائم رہے باد اس کے بعد حالت تسمیت کے نچس پر دو دو مرتبہ کہنے پر حوالے کی سے کیا ہے طوافت کی کی سے یہ ثابت ہے کہ حضرت بلال کا عمل کیا رہا ہے تقامت کے اندر دو دو بار ہوا ما پس معلوم ہو گیا خود بخود انالکا ہوا ما امر ربی کہ حضرت بلال کو یہی حکم دیا گیا تھا لکھا یہی رہی اسی بات کا حکم دیا گیا دو, دی دو, دو مرتبہ رہے ہیں فقیر حشیب سے اس میں بھی کیا ہے ایسے ہی دو دو مرتبہ ہے فقتام کے کے کے یعنی دو دو دو نظری یہ جو عبادت ہے یہ جو دوسرے مسئلہ والے حلات نے ایک نظر سے ثابت کیا تھا کہ کلمات اذان کو کیا ہونا چاہیے مفرد مفرد ہونا چاہیے چلی بھی یہ اذان کے بعد ہے وغیرہ وغیرہ وہ آپ کے ذہن میں وہ نظر ہوگی انہوں نے کیا نظر اور اپنی گری کیا میری کی دی تھی کہ جس طرح اذان کے حوالے سے یہ اصول اور ضابطہ ہے تو اس کے جو بھی ماں کلمات ہوں گے وہ پہلے کا نصف ہوں گے کیونکہ اقامت بھی اذان کے بعد ہوتے ہے لہٰذا اقامت کے اندر بھی کلمات کیا ہونی چاہیے نصف ہونی چاہیے تو پہلے اس کو بیان کرتے ہیں ان کے اصول کو اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں رد کیا ہے وہ یہ رد یہ ہے کہ آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ اذان کے اندر جو پہلے دو بار دہرائے جاتے ہیں دوسری بار جب آئیں گے تو وہ پہلے کا نصب ہوں گے یہ اصول تو پہلے ہم نے بھی بیان کیا اور یہ اصول یہاں تک کا قابل تسلیم ہے لیکن اس پر یہ کہہ دینا کہ بھئی اقامت بھی چونکہ اذان کے بعد ہوتی ہے لہذا اقامت کے اندر جو ہے نا جو کلمات ہوں گے وہ اذان کا نصب ہوں گے کہتے ہیں یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے اقامت جو ہوتی ہے وہ ایک مستقل چیز ہے الگ حکم ہے اور اذان جو ہے وہ الگ ہے وہ تو اذان کے منقطع ہونے کے بعد اذان کے ختم ہو جانے کے بعد دوبارہ کا اقامت ہوتی ہے تو وہ تو بالکل ایک اس کا حکم ہی کیا ہے الگ اور مستقل ہے کس کو اذان کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا ہاں جو خود اقامت کے حوالے سے بات ہے وہ تو ٹھیک ہے جو اذان کے اندر جو اصول تھا وہ اصول خود اقامت کے اندر چلایا جائے سب تو ٹھیک ہے لیکن اذان والے اصول کو اقامت میں جا کر چلانا اقامت کے اندر اذان کے اندر شخص ہوں گے نہیں ہے کیونکہ اذان ایک الگ چیز ہے اور اقامت کیا ہے الگ چیز ہے ایک اصول کو جو چلائیں گے وہ ایک ہی چیز کے اندر چلائیں گے الگ الگ چیزوں میں نہیں چلائیں گے لہذا اقامت کا جب حکم ہی مستقل ہے تو اس کے لیے جب اقامت ہے ہی الگ چیز تو اس کا حکم بھی کیا ہونا چاہیے مستقل ہونا چاہیے لہذا اس کو اذان کے کلمات کا جسر اس کے اندر نہیں کلمات پڑ جائیں گے جو آپ سمجھ میں آئیے بولا کا جو نظر پیش کی تھی اس نظر کا جواب کہ آپ نے تو یہ کہا کہ اقامت اذان کے بعد ہے لہٰذا حکامت نصف ہوگی اس کا جواب دیا کہتے نہیں دونوں مستقل ہیں لہٰذا دیکھیے وہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ اقامت کیا ہے ایک ایک مرتبہ یعنی کہی جائے گی بے حج جتی اس دلیل کے ہم نے استدلال کیا جو ہم نے پہلے ذکر کی تھی کیا ان کے لیے جو ہم نے ذکر کی تھی باپ کے اندر میں اذان غسل اور تھا دوبارہ اسی کو دہرا رہے ہیں کہ کچھ کلمات وہ ہیں اذان کے جن کو تکرار کیا جاتا ہے جن کو دہرایا جاتا ہے کچھ ایسے ہیں کہ جن کو دہرایا نہیں جاتا مکان کیا, کیا فلم اول اذان کے آدان اندر جو کلمات دو مرتبہ کہے جاتے ہیں دو مقامات پر کہے جاتے ہیں تو سنیا اول اوپر ہو گئے اس کے حوالے سے دو مرتبہ وہ ابر اور دوسرے مقام پر کیا ہوں گے غیر مسن ابریدا اور وہ کر دو مرتبہ نہیں آئے غیر مفرن, دو مرتبہ نہیں آئے نفرت ہی لائے جائیں گے یعنی جو دو دو مرتبہ کام تو نے یہ ہے جواب نظر یہاں تک تو دوبارہ ان کی نظر کو دہرایا استقال کیسے کیا ہے یہاں سے یہ ہے جواب نظر وہ امل فَإِنَّمَا تُفْعَلُ بَعْدَ ان نما سیان فلاح حکمل جہاں تک بات ہے یہ تو اقامت جو کی جاتی ہے یہ پڑھی جاتی ہے یہ اذان کے منقطع ہونے کے بعد فلاح حکمل اس کا کیا ہے حکم مستقل ہے یہاں تک بات سمجھ میں آ اس کے بعد یہاں ایک اور چھوٹی سی نظیر پیش کی بات نظر آتی اگر چیز پر آدیش کار ہو رہا ہے وہ نظیر اس بات پر پیش کی نظر عقید کہ یہ آپ بھی مانتے ہیں کہ اقامت کے اندر آخری کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ ہے اور آزان کے اندر بھی آخری کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ ہے وہاں بھی ایک مرتبہ ہے یہاں بھی ایک مرتبہ ہے اتنی بات تو دونوں مصلب والوں کو کیا ہے تسلیم ہے وہ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں تو جب ان کو بھی ان کے ہاں بھی یہ قابل تسلیم ہے اور ہمارے ہاں بھی قابل تسلیم ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے آخری لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح یہ آخری کلمے میں آزان اور اقامت یکساں ہیں ان کا حکم ایک جیسا ہے تو بقیہ کلمات کے اندر بھی کیا ہونا چاہیے اقامت اور آزان کے کلمات کو ایک جیسا ہونا چاہیے یہ نظر سمجھ میں آئی یہ اقلی دریل ٹھیک ہے لیکن اس پر ایک اشکال ہوتا ہے اشکال یہ ہے کہ یہ جو آخری کلمہ ہے یہ نصف ہو ہی نہیں سکتا یہ آخری کلمہ جو ہے یہ نجب ہے یہ نصف ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے اور یہ کس طرح نصف نہیں ہو سکتے اس کی آپ ایک فی مثال لے لیں جیسا کہ فقہ کا اصول اور ضابطہ ہے کہ اگر کوئی کسی غلام کو آزاد کر دے کسی حصے کو آدھے حصے کو تیسرے حصے کو تو سارا کا سارا غلام کیا ہو جاتا ہے آزاد ہو جاتا ہے کہ کسی کو متبر بنا لے ام والدہ بنا لے کسی حصے کو وہ کہے لیکن اس کا کہنا پھر کیا ہو جاتا ہے اپنی جگہ لیکن یہ ہے کہ وہ غلام سارے کا سارا آزاد ہو جاتا ہے بقیہ جو لوگ مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ غلام دو لوگوں میں مشترک ہو آدھا ایک کا آدھا دوسرے کا ہو اگر ایک آدمی اپنا آدھا غلام آزاد کر دے تو وہ غلام پورے کا پورا کیا ہو جاتا ہے آزاد ہو جاتا ہے کیونکہ آزادی ایسی چیز ہے کہ یہ تنصیب کو امول نہیں کرتی البتہ جو آدھا ہے وہ اس دوسرے مالک کو کہا جائے گا کہ وہ بھی کیا کرتا ہے تو ورنہ اس کی کیا کرے گا کی مت گا لیکن تاہم غلام پورا ہو جائے گا کیونکہ کہ آزادی جو ہے عبید کی تنصیب کو قبول نہیں کرتی تو کہتے ہیں ایسے ہی یہ جو قلم فقیر اللہ الہ الا اللہ یہ تنصیب کو قبول نہیں کرتا اس پر شبہ یہ ہوتا ہے تو ورنہ کہنے کو لہٰذا اس آپ کی یہ نظیر پیش کرنے سے ہمارا اصول نہیں ٹوٹتا کہنے کی دوسرے مقابلے کی طرف سے اگر آپ کہو تو یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم کیا آپ اس سے استدال کر کے یہ کہہ لو کہ بھائی کلبات اقامت جو ہے وہ کلبات اذام کرنے نہیں ہو سکتے اس سے استدال آپ نہیں کر سکتے تو جواب اس کا اشار دے دیا ہے کہ یہ ولمہ الہ اللہ الہ اللہ کے اندر نہ یہ تفصیل بیان کی جائے گی یہ اس میں ہے کہ جو کیا ہے آہ, اگر چیف بعض بولا جائے لیکن مراد پھر بھی کل ہوتا ہے سے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ کلمہ ایسا ہے لا, ایلا, ایلا جو خزان اور اقامت دونوں میں کیا ہے مشترک ہے نہیں یہ پہلے والے مذہب کی دریا بن سکتی ہے اللہ دوسرے والے مذہب کی دریا بن سکتی ہے مسلحت کو کہتے ہیں ہم نے دیکھا مایوخت مبنی اقامتوں میں مقبول جس پر احکامت کے اقامت کو ختم کیا جاتا ہے وہی کہ, کہ جس پر اذان کو بھی ایسے ہی ختم کیا جاتا ہے یعنی ازانت بھی, بھی اسی پر ختم ہوتی ہے تو اس میں نظر و فکر کا تقاضہ یہ ہے کہ بقیت القامت علامت بقیت الزانات اقامت کے جو بقیہ کلمات ہیں اس لاََ الہ الا اللہ کے علاوہ وہ بھی کیا ممّا اننا رأينا ما اب یہ اس شبہ کا یہ شبہ دائر کر رہے ہیں اس پر کیا شبہ ہوتا ہے پر ممّا حجت اس حجت میں یہ بات داخل ہے کہ ما ہم نے جب غور و فکر کیا کہ جس پر اقامت ختم ہوتی ہے لا نصف لہو اس کا کوئی نصب نہیں ہے لا اللہ اس کا کوئی نصحب نہیں ہے یہ مخصوص ہو جائے جائز کو تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مقصد تو اس کا نصحت ہے لیکن ضروری ہے اس کا پورا بولنا یعنی اگر سے مراد تو یہ لے لیں کہ اذان کے کے کے کے کا نصف کو ہوتے ہیں تو کہنے بولے تو کہہ دو کہ مراد نصف ہے لیکن بولا پھر بھی کیا ہے پورا جائے گا جس طرح کا غلام کے اندر اگر کس کو کیا؟, نشف کو کیا لیکن آزاد پورا ہو جاتا ہے یہاں پر بھی اقامت کے اندر اگر مراد نصف ہی لے لیا جائے تب بھی بولا پورا ہی لا الہ اللہ جائے گا الفاظ کا مقصد اس کا نصف اللہ مگر یہ کہ جب اس کا کوئی نصب نہیں ہے تو کانا حکم روکیا اللہ کی لاطن قسم اس کا حکم بھی ان تمام اشیاء کے حکم کی طرح ہوگا اللہ کی لاطن قسم جو تقسیم نہیں ہوتی مما اذا وجب وجب کہ جب ان میں سے باس وادب کیا جائے تو اس کا پل کیا ہو جائے کرتا ہے فلحاظہ سہارا یہ اشارے کہ اور من قلمہ الہ الہ الہ الہ الہ دونوں کے دونوں کیا ہیں برابر ہیں فلم یقین دلیل لہٰذا یہ کسی کی بھی دوسرے کے مقابل پر نہیں بن سکتی اللہ عالم کے ثواب و حکم آپ کے سامنے یہ تین دلی آ چکی ہیں احنا کی جبکہ تین کیا ہو چکی ہیں باقی رہ چکی ہیں ٹھیک ہے جی ان تین دلائل سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ روایات سے جو ثابت ہو رہا ہے یہ مخصل روایات سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آزام اور اقامت کے کلمات کیا ہیں بالکل یکساں ہیں البت اقامت کی جن نظیگی کیا ہے سب سب سب تو خیر سب جی تو <تصح> <تصح> <تصح> جب کبھی کہیں عبارت میں آپ کو مسئلہ ہو میں عبارت پڑھتا ہوں